الحمد للہ الحمد الرحیم حدیث نمبر 136 سو چھتیس. حضرت ابو حرا سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا ما اللہ لا حل معلوم رن اللہ بریب نفسم ہو اللہ آپ پڑھیں گے کہ یہ حرف تنبی ہوتا ہے یعنی جب کسی بات پر تنبی اور متنبع کرنا ہو تو اس طرح کے الفاظ لائے جاتے ہیں جس طرح ہم اردو میں لے آتے ہیں خبردار وغیرہ اس طرح کے سی عربی میں اللہ آتا ہے لا حل گزشتہ حدیث میں گزر بھی چکا ہے معنی حلال نہیں جائز نہیں مال مال امرا ان آدمی کو کہتے ہیں تو مال عمر ان یہاں پر اضافت کی وجہ سے مسافر ہونے کی وجہ سے وہ مجرور ہے اللہ بھی دیب نفس من ہو معنی خوشی مندی. نفس نفس کا معنی ایسے جان کے ہوتے ہیں اور دل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے دلی خوشی من ہو اس کی جانب سے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ال خبردار نہیں ہے جائز کسی بھی شخص کا مال اللہ بف نفس من ہو مگر اس کی طرف سے دلی خوشی سے اللہ بفسِ من ہو مگر اس کی طرف سے دلی خوشی سے یعنی اگر اس کی دلی خوشی سے ہے تو تو مال جائز ہے لیکن اگر دلی خوشی نہیں ہے تو مال جائز نہیں ہے اللہ خبردار لا یحلو ہلو حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے معلوم ان کسی بھی شخص کا مال اللہ بفس من ہو مگر اس شخص کی طرف سے دلی خوشی کے ساتھ مگر اس شخص کی طرف سے دلی خوشی کے ساتھ ہو تو پھر جائز ہے ورنہ نہیں عام طور پر دیکھا جائے تو کئی سارے لوگ دوسروں کا مال بغیر اس کی رضامندی کے اور خوشی کے ہڑپ کر جاتے ہیں اگر وہ سامنے بھی ہو تب بھی وہ شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا یا اس بنیاد پر کہ میں کہتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا تو اپنی عزت نفس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اس بات کا اظہار نہیں کرتا لیکن سامنے والے کو شرم نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس کے مال کو استعمال کر رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے اسی کے متعلق ہے اللہ بے طب نفسن ہو اس کی اگر آپ معاشرت کے اندر نگاہ ڈالیں گے تو مختلف صورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی کے مال کو کس طریقے سے زبردستی یعنی یہ سمجھ کر کے اپنا مال سمجھ کر کھایا جاتا ہے اور اس کو خود سے ہی حلال بنا لیا جاتا ہے حالانکہ وہ اس کی خوشی اور اس کی مندی نہیں ہوتی ایک صحیح صورتوں میں آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگ کس طریقے سے کسی کا مال حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی بھی رفایتی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی رفایتی ادارے کے لیے ہاسپٹل کے لیے یا اس کے علاوہ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مثال کے طور پر کوئی بھی چندہ ہو رہا ہے سیلاب سلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ, وغیرہ کوئی بھی اسکیمیں ہیں چیریٹی کے لیے جو بھی ہم کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کسی کے سامنے کسی کو یہ بابر کروانے کے لیے اس کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ میں یہ چندہ دے رہا ہوں تو آپ بھی اتنا دو اب جب اس کے سامنے دو سے تین لوگ اس طریقے سے چندہ ڈالتے ہیں تو اب جو متوسط طبقے کا آدمی ہوتا ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ چندہ ڈال سکے اتنا زیادہ کہ جتنا دوسرے نے ڈالا ہے لیکن اب وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ اگر میں کم ڈالوں گا تو یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ کیا ہو گیا ہے اس نے اتنا کم ڈالا ہے اب وہ اپنے آپ سے بڑھ کر بھی ایسا کر لیتا ہے لیکن اس کے مجھے یہ لوگ ہوتے ہیں بشرد ان نیت ایسی ہو اسی طریقے سے بعض ہم مل جل کر کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی کام میں مل جل کر ہم دو سے تین لوگ چار لوگ پانچ لوگ اتنے ممبر شریک ہو کر کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں ہم بعض دفعہ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہمیں پیسہ لگانا پڑتا ہے تو اس میں کوئی ایک ساتھی دلی طور پر رازی نہیں ہوتا وہ مجبور ہو کر دوسروں کی وجہ سے وہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے اچھا اس میں کبھی اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے کیونکہ ہم بھی کسی زندگی سے گزر کر آئے ہیں کالج میں ہو یونیورسٹی میں ہو یا مدارس کی سطح پر ہو کہیں پر بھی ہو تو بعض دفعہ سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں مل جل کر کوئی ایک پروگرام رکھتے ہیں کوئی پارٹی رکھتے ہیں کھانا پینا رکھ لیتے ہیں تو اس میں ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر دے رہے ہوتے ہیں اس پر خوش نہیں ہوتے ان کی نہ جانے ہر ایک کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں اس نے اپنی وہ رقم وہ پیسہ کسی اور ضرورت کے لیے رکھا ہو اور اب وہ مجبور ہو کر یا شرم کے مارے حیا کے مارے وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ پیسے دے دیتا ہے ورنہ اس کی دلی خوشی اس میں نہیں ہوتی تو یاد رکھا جائے جتنے بھی ایسے امور ہیں اس چیز میں برکت نہیں رہتی اور یہ دوسروں کے لیے ناجائز ہوتا ہے جو یہ کیا ہے دوسرے کا مال کھاتے ہیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اجتماعی معاملات کے اندر الہلومن ہو خبردار جائز نہیں ہے کسی بھی آدمی کا مال اللہ بھی نفس نفسمن ہو اگر اس کی طرف سے دلی خوشی کے ساتھ ٹھیک جی؟ ہے اس کی ترکیب دیکھ لیجی ہے الا حرف تنبی لا یحلو فیل معلوم مضاف معلوم رئین میں معلوم مضاف عمرئن مضاف علیہ مذاف مذاف ال مل کر فعل کے ہوئے اللہ حرف زائد اللہ حرف استثنا لہ دیں یا اللہ زائدہ کہ دیں آپ بلکہ یوں کہیں اللہ حرف استثناء استثنا لن قریب مصدر مضاف قریب مسدر مضاف نفس مذاف ال منجار حضمیر مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہوئے قریب مصدر کے یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے فعل عمل کرتا ہے جس طریقے سے اس میں فعل عمل کرتا ہے اس میں مفول اس میں تفصیل صفت مشبہ وغیرہ ایسے ہی مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے ابھی کبھی کبھی مصدر بھی اپنے فعال کو رفع دیتا ہے اور اس کا متعلق بھی بنتا ہے اس کا مفول بھی ہوتا ہے تو فا فعل مستدر بھی فیل جیسا عمل کرتا ہے لہذا یہاں پر من ہو جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے طیب مصدر کے مصدر مضاف کے تو طیب مصدر مضاف اپنے مضاف لے اور متعلق سے مل کر طیب مصدر اپنے مضاف لے اور متعلق سے مل کر مجرور ہوئے بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لایہ فیل کے لا ہلو فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ایک بار پھر سے دیکھیے اللہ حرف تمبی لایہ ہل فعل مال و مذاف عمر ان مضافل مل کر فعل اللہ حرف استثنا لاجار طیب طیب مضدر مذاف نفسم مضافل مین جار حضمیر مجرو چار مجرور مل کر متعلق ہوئے قریب مضدر مضاف کے قیبی مدر مزاف اپنے مضافلے اور متعلق سے مل کر مجرور بازار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لا یحل فعل کے لا یحل فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا حدیث نمبر 137 لا سو سینتیس الا من رحمت اللہ لاتن ظہور الا اللہ شقیین نبی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ نے من ہوتے من شقین شقی شقی مانا بد بخت شقی کس کو کہتے ہیں بدبخت بخت کو اس کے مقابلے میں سعید آتا ہے نیک بخت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تنزع رحمت و رحمت نہیں چھینی جاتی لا تنزع فیر مشغول ہے نہیں چھینی جاتی اور رحمت الا رحمت اللہ من شقی مگر بد بخت سے مگر بدبخت انسان سے شفقت نہیں چھینی جاتی رحمت نہیں چھینی جاتی رحم نہیں چھینا جاتا اللہ من شقی مگر بدبخت سے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے جس بات کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے تو اس کو ماس غصے میں اور برے لہجے سے سمجھانے کی کوشش نہ کی جائے ہاں کہیں پر ضرورت پڑتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پیار سے ہی سمجھ آئے محبت صحیح کہیں پر غصے کا بھی اظہار کرنا پڑتا ہے کئی سارے مقامات غصے کے بھی ہوتے ہیں اور ورنہ یہ ہے کہ غصہ اس حد تک نہ ہو کہ جو نجائز ہے لیکن یہ ہے کہ غصے کا بھی ایک اپنا مقام ہے لیکن رحمت جو ہے شفقت جو ہے محبت یہ ایک الگ چیز ہے اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ غصے سے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی اگر پیار اور محبت کے ساتھ جو بات سمجھاتے ہیں تو وہ زیادہ اس کو سمجھتا ہے اور اس کو فالو بھی کرتا ہے لیکن جو بات آپ غصے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ آپ کی بات تو سن لے گا لیکن یہ ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا اگر آپ اس کو کسی بات سے روکنا چاہتے ہیں آپ اس کو اگر برے لہجے سے بتائیں گے مار پیٹ کر کہیں گے تو اب یہ ہوگا کہ وہ والا کام کرے گا لیکن آپ سے چھپ کر کرے گا آپ کے سامنے نہیں کرے گا کہ امی مارتی ہیں ابو مارتے ہیں یا برا لہجہ استعمال کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کو پیار و محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ آپ اس کو سمجھاتے ہیں اس کو اس کام کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے انسان کا یہ نقصان ہوتا ہے اس کی عادتیں بری ہو جاتی ہیں اس کو گناہ ملتا ہے اللہ تبارے کو تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے یہ خلاف ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ اگر اس کو اس طریقے سے پیار اور محبت سے جب سمجھایا جاتا ہے تو اس چیز کو فالو کرتا ہے اور واقعی اس کام سے باز آ جاتا ہے رک جاتا ہے تو یہ ہے محبت اور پیار اور نرمی اور عوام الناس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر مدینہ میں اور پھر مدینہ میں مدینہ سے پوری دنیا تک اور پھر واپس خود اہل مکہ والوں پر بھی اگر حکومت کی ہے تو صرف آپ علیہ السلط نے اعلیٰ اخلاق سے کی ہے اسلام اگر پھیلا ہے پوری دنیا میں تو وہ اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی اپنا بنایا ہے صرف اور صرف اخلاق کے ذریعے سے تو یہ اسلام ہے جو رحمت شفقت محبت سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ خود حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ارحم منفی علحم منف تم اہل زمین والوں پر رحم کرو اللہ تبارک و تعالی جو آسمان میں آسمان والا رب ہے وہ تم پر رحم کرے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا محربہ ہوگا عرشی بری پر تو جب انسان لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خیر والا معاملہ فرماتے ہیں اپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ الخلقو عیاء اللہ فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیانه کہ مخلوق اللہ کا عیال ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جناب پسند فرماتے ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آتا ہے اچھے اخلاق سے پیش اتا ہے اچھا نام پیدا کرتا ہے مسلمانوں کا ایک اچھا آئیڈیل بنتا ہے کفار کے سامنے یا یہ روپ دکھاتا ہے کہ وہ کیا ہے ایک مسلمان ہے اس کا ایک مذہب ہے اس کا ایک دین ہے تو اس لیے یہ کیا ہے لا، رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لات رحمۃ اللہ شکیل جس آدمی میں رحم نہیں رہتا جس میں شفقت و محبت نہیں رہتی اس میں کوئی خیر نہیں رہتی وہ بدبخت ہو گیا ہے لا نہیں کھینچی جاتی نہیں چھینی جاتی رحمت اللہ من مگر کے بدبخت آدمی سے تو رحمت نہیں چھینی جاتی مگر بدبخت آدمی سے اس کی ترکیب کو دیکھیے گا اپنے اپنے مائک کا خیال بھی رکھیے گا جس کا مائک نوٹ نہیں اپنا مائک نوٹ کر لیجیے تو لات ذاع رحماتو اللہ من شقین لاتن ذا فیل مجہول اور نائب فائل اللہ ہر فیصنا لا من جار شقی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے لاتن ذاع فیل کے لاتن ذاع فعل مجھول اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریے حدیث نمبر ایک سو اٹھتیس لاتس یا رف اور اور چاروں پڑھ سکتے ہیں پر بھی, بھی اور کسرہ زیادہ پڑھے جاتے ہیں رخ اور رفقتن لا تص الملا ایک تو مانا ہے ساتھی بننا کیا معنی ہے ساتھی بننا ساتھ ہونا الملا ایک فرشتے الگ کی جمع ہے اور رفقا رفقا یا رف کا یہ کیا ہے جو بات کو کہتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں ایک جماعت آپ جمع جمع، جرس، جرس پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں کہ جرس، مزا، امیر الشیطان، تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاس حب الملاکت یا رفقتاً فی ہا کلبن ولاسن لاتس حب الملا اکتو رخ فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے لا حب الملا اکتو فرشتے نہیں ہوتے ساتھ رفقتاً اس جماعت کے ساتھ فی ہا کلبن ولا جرسن جس میں کتا یا گھنٹی جس میں کتا یا گھنٹی کے حوالے سے تمام در تفصیل و شیطان کے تحت بیان کر چکا ہوں اور کلبن کے حوالے سے مکمل ایک سے ایک حدیث پہلے بلکہ حدیث نمبر 133 فی کل بن ولا, ولا جراسن فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے فی ہا کلبن ولا جس میں کتا یا گنٹی ہو اب اس چیز کیوں نہیں ہوتی وجہ آپ کے سامنے تمام تفسیر آ چکی ہے کہ اب رحمت والے فرشتے اس جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے ورنہ جو لازمی ہے ضروری ہے جو انسان کے ساتھ مطلب حساب و کتاب والے وکرام کا دن کہا جاتا ہے وہ تو انسان کے ساتھ یہی یہ ہیں لیکن مراد کیا ہے رحمت والے فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے کیونکہ کہ جہاں گھنٹی ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے شیتان ہوتا ہے اور جہاں شیطان ہوتا, ہوتا رشتے نہیں ہوا کرتے جی تو اس لیے قافلوں میں یہ اسی طریقے سے میوزک وغیرہ سے جب انسان سفر میں ہو کہ دیگر چیزیں ان سے احتیاط برتنی چاہیے کتے کے حوالے سے بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کتوں کی بی پی گنجائش نہیں ہے عام حالات کے اندر لاتف حب الملا ایک تو اور افقتاً فی ہا کل بُن ولا جرسن ترکیب دیکھیے لاتس ہابوتا موصوف ہا فی, فی جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سبت فیل مقدر کے کس کے سب فی مقدر کے سبت فیل اور آگے کل معطوف محتوف عالے و حرف اطفا لا معطوف معطوف اور معطوف عالے مل کر فائل ہوئے محسوف کے سبت فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پہلیا خبریہ ہو کر صفت و قطن موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مفول بھی ہوئے لا فعل کے لیے فیل اپنے فعال مفول بی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ پھر صدر کی دیکھیے لاتسب فیل الملا اکا طفا الملا اکطف رف قطن موسف فی ہا فی جار حاض میر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سب تفیل مقدر کے سب تفیل معطوف علی معاتوف علیہ ورغفا لا زائدہ کوئی عمل نہیں ہے اس جر سن معطوف معطوف اور معطوف علیہ یعنی جراثن اور کلبن معطوف ماتوف الح مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فائل ہوئے محصوف کے جو مقدر ہے محضوف ہے فیل اپنے فائل اور فیا متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر صفت ہوا موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مفول بہی ہوئے لاتا وفیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہوا